بسم اللہ الرحمن الرحیم نور الہدا کلاں تصنیف لطیف حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ باب اول اللہ ہو وہ حی و قیوم ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں الہی تو جسے چاہتا ہے عزت سے نواز دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت سے دوچار کر دیتا ہے تیرے ہی ہاتھ میں ہیں سب بھلائیاں بے تو ہر چیز پر قادر ہے اور ہر دم و ہر سات ہزارہ ہزار از حد بے شمار نامحدود درود ہو اشرف المخلوقات ابو القاسم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ و علیہ و صاب ہی بیت ہی اجمائین اور کہ جن کی شان میں فرمانے الہی ہے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاق کو پیدا نہ کرتا اس کے بعد صاحب نتک تصرف کل کہتا ہے کہ عبادت کا انتہائی مقصود یہ ہے کہ بندہ فیض و فضل گنایت سے اس طرح سیراب ہو جائے کہ پھر اسے کوئی شکایت نہ رہے اور اس پر انتہائی شکر بجا کہ یہی سرمایہ ہدایت ہے طریق تحقیق سے یہ سب توفیق بارگاہ حق سے حاصل ہوتی ہے جیسا کہ فرمان حق تعالی ہے مجھے نہیں ہے توفیق مگر اللہ کی طرف سے اور تحقیق سے ثابت ہے کہ ایسی توفیق زبان کو ہر وقت آیات قرآن کی طے سے تر رکھتی ہے اور مردہ دلوں کو زندگی بخشتی ہے لیکن یہ مرتبہ اہل تصدیق کو نصیب ہوتا ہے یاد رہے کہ طالبی و مرشدی پیری و مریدی اور استادی و شاگردی کے جملہ مراتب کی تحقیق کی کسوٹی علم کیمیائی اکسیر یعنی تصرف توفیق ہے کہ جس طریق میں توفیق تصرف نہ ہو بے شک وہ طالب اللہ کو اللہ سے بہت دور لے جاتا ہے لیکن تصرفات بھی کئی قسم کے ہیں چنانچہ تصرف اسم اعظم تصرف علم اکثیر تصرف علم تقسیر تصرف علم سنگ پارس تصرف علم روشن ضمیر تصرف علم قرآن تفسیر تصرف علم معرفت و قرب حضور ربانی تصرف علم کشف القبور روحانی تصرف علم این ایانی اور وہ تصرف کے جس طرف بھی طالب توجہ کرے فوراً حضور حق میں پہنچ جائے ایسے تمام تصرفات کا علم اس میں اللہ ذات حیو قیوم کی حاضرات سے کھلتا ہے مرشد کامل طالب اللہ کو پہلے ہی روز لوہے محفوظ اور علم ظہور کے مطالعے سے ان تصرفات کا علم سکھا دیتا ہے جس سے طالب اللہ لائق تلقین و لائق ارشاد بن جاتا ہے بیت جس طریقے میں حضوری نہیں وہ طریقہ رہ ہے راہ حضوری وہ راہ ہے کہ جس سے طالب حق کو امن نصیب ہوتا ہے سچ کہتا ہے مصنف تصنیف سروری قادری فقیر باہو فنافی ہو ولد باز عرف ایوان ساکن شور کوٹ اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کے فتنوں اور ظلم و ستم سے محفوظ رکھے کہ اس کتاب کا نام نور الہدا رکھا گیا ہے اور اسے این نما کا خطاب دیا گیا ہے بیت اے طالب ذکر و فکر کی ریاضت میں نہ پڑھ بلکہ ذکر و فکر کی ریاضت اور وساوس سے دل کو پاک رکھ کہ جب طالب تصورے اس میں اللہ ذات کے ذریعے وجود کے اندر باطن میں جھانکتا ہے تو مشاہدہ جمال الہی کا متلاشی ہو جاتا ہے ابیات ذکر و فکر سے مشاہدہ حضور اور وسال حق نصیب ہوتا ہے یہ اہل وہم و خیال بھلا ذاکر کہاں ہو سکتے ہیں اے طالب مجھ سے معرفت حق حاصل کر تاکہ تو خزر سانی اور عیسیٰ صفت ہو جائے آ میں تجھے دکھا دوں کہ اللہ تعالیٰ شہرک سے زیادہ قریب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے کہ میں بندے کی شاہرخ سے زیادہ قریب ہوں جسے یہاں لکائے حق نصیب نہ ہو سکا وہ گویا حیوان ہے جو روئے زمین پر گھاس ہی چرتا رہا فرمانے حق تعالیٰ ہے وہ حیوانوں کی مثل ہیں بلکہ ان سے بھی گزرے مصنوی میں اللہ تعالیٰ کے پوشیدہ بھیدوں کو اس لیے اشکار کرتا رہتا ہوں کہ میں طالبوں کو حضوری تک پہنچانے والا رہبر ہوں اے طالب مجھ سے دیدار وحدت حاصل کر تاکہ تو بارگاہ مصطفیٰ اَََسلات وسلام کی حضوری کے لائق ہو سکے فرمان حق تعالی ہے اور جو یہاں لقائے حق سے اندھا رہ گیا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا بیت مجھ سے خزائنِ کرم حاصل کر لے تاکہ تیرے دل میں کوئی حسرت باقی نہ رہے جو شخص اخلاص و یقین اور اعتقاد حاصل کے ساتھ اس کتاب کو ہمیشہ اپنے مطالعے میں رکھے گا وہ واقفِ اسرار ہو جائے گا اور اسے ظاہری مرشد سے تعلیم و تلقین کی حاجت نہیں رہے گی یہ کتاب معرفت اللہ تک پہنچانے اور مجلس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَََََََََََََََ وسلم کی حضوری کا شرف بخشنے کا وسیلہ ہے یہ خلق کی رہنمائی اور باطن کی صفائی کرنے والی کتاب ہے لیکن اس کا مطالعہ کرنے والے طالب کو چاہیے کہ وہ ارادت میں صادق ہو اور با ادب و با ہو یہ ایسی کتاب ہے کہ اگر اس کے مطالعے سے کسی نے خزائن حکمت ظاہری کا تصرف کیمیائے اکسیر کا علم سیم و زر اور نقد و جنس کا مال نہ پایا تو وہ بالآخر تنگ دستی و فاقہ کشی کی ہلاکت اور طرح طرح کے دکھوں اور پریشانیوں میں مبتلا رہے گا ایسے ابتر و زوال پذیر حالات میں مفلسی و ناداری اور در بدر کی گدائی کا وبال اس کی اپنی گردن پر ہوگا ایسے بے نصیبوں کو کوئی کس طرح با نصیب کرے جس شخص کو اس بات پر یقین نہیں وہ انسان نہیں احمق حیوان ہے اگر تو باشعور عالم اور صاحب حضور عارف حقیر بننا چاہتا ہے تو سن لے کہ تمام نصیب تمام قسمت تمام مراتب حکمت تمام خزائن اور تمام علوم تلسمات کلمہ طیب میں پائے جاتے ہیں اور تمام نصیبوں کی کنجی کلمہ طیب ہے کلمہ طیب پڑھنے والا شخص نہ کبھی بے نصیب ہوا ہے اور نہ ہوگا البتہ وہ کافر یہود بے نصیب رہتا ہے جو معبود حقیقی کی معرفت سے بے خبر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو شخص کلمہ طیب کی کناہ کو جان لیتا ہے اور زبان محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم سے سبق لے کر کلمہ طیب کی خاصیت کو سمجھ لیتا ہے اور زبان ہلائے بغیر لوہے زمیر اور لوہے محفوظ سے کلمہ طیب کو پڑھتا ہے تو دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کے تصرف کے جتنے خزانے موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی اس سے مخفی و پوشیدہ نہیں رہتا جس شخص کے وجود میں کلمہ طیب تاثیر کرتا ہے اور اسے نفع دینے لگتا ہے تو اس کی رگ رگ میں کلمہ طیب دریا کی طرح جاری ہو جاتا ہے اور سر سے قدم تک اس کے وجود کا ہر بال کلمہ طیب کا ورد کرنے لگتا ہے اس طرح جب اس کے وجود میں کلمہ طیب قرار و سکون پکڑ لیتا ہے تو اس کی روح فرحت یاب ہو جاتی ہے کلب زندہ ہو جاتا ہے نفس مر جاتا ہے اور تمام بری خسلتیں اس کے وجود سے نکل جاتی ہیں جان لے کہ رسم و عادت کے طور پر کلمہ طیب پڑھ لینے کا مرتبہ اور ہے اور اللہ قیوم کے قرب حضور میں کلمہ طیب پڑھنے کا مرتبہ و منصب اور ہے حضور علیہ و السلام کا فرمان ہے کہ محض زبان سے لا الا اللہ ہو پڑھنے والے لوگ تو کثیر ہیں لیکن خلوص دل سے پڑھنے والے بہت کلیل ہیں پس مرشد کامل وہ ہے جو طالب صادق کو قسمت و نصیب کا ہر مرتبہ و ہر منصب اور خزائن حکمت و کیمیا کا ہر تصرف کلمہ طیب کے ایک ایک حرف سے کھول کر دکھا دے پس معلوم ہوا کہ تلقین کسی مرد مرشد سے لینی چاہیے اور زن سیرت نا مرد مرشد کو تین طلاق دے دینی چاہیے مرد مرشد کامل اور نامرد مرد مرشد ناقص کی پہچان کیا ہے مرشد کامل طالب کو اس میں اللہ ذات کی مشق وجودیہ کراتا ہے اور ایک ہی توجہ سے اسے حضوری میں پہنچا دیتا ہے لیکن نہ مرد مرشد ناقص طالب اللہ سے آج کل کے وعدے کرتا ہے حالانکہ فرمایا گیا ہے اہل کرم جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے جو طالب حضراتیں اس میں اللہ ذات کو تصور و توجہ میں لے آتا ہے وہ اہل توفیق ہے اور جو تصرف و تفکر میں لے آتا ہے وہ اہل تحقیق ہے اس میں شک کرنے والا مردہ دل زندیق ہے طالب پر فرض عین ہے کہ وہ مرشد کے فرمان کے خلاف ورزی نہ کرے اور نہ ہی مرشد کے سامنے دم مارے اور مرشد پر بھی فرض عین ہے کہ وہ طالب کی ہر مراد پوری کرے جس مرشد میں یہ توفیق نہیں وہ طالبان حق کے لیے رہزن شیطان ہے جو ان کی عمر برباد کرتا ہے اور طالب اگر نہ مرد ہے تو سیم و زر دنیا اس کے لیے حجاب بن جاتا ہے کیونکہ مرشد جب بھی طالب سیم و زر سے اس کا امتحان لیتا ہے تو مرشد سے بد و بدگمان ہو کر رو گرداں ہو جاتا ہے ایسا طالب شیطان کے زمرے میں آتا ہے کہ وہ نفس لین کی قید میں آ کر یقین سے محروم ہو جاتا ہے اور مرشد کی جاسوسی میں وسوسوں کا شکار رہتا ہے اور کسی بھی منزل و مقام پر نہیں پہنچ سکتا مرشد طالب سے کیا چاہتا ہے جان عزیز کی نقدی جو طالب راہ مولا میں سر قربان نہیں کر سکتا وہ نامرد ہے اور معرفت لا مکان سے محروم رہتا ہے مرد طالب وہ ہے جو راہ مولا میں جان تو دے دے مگر دم نہ مارے ایسا ہی طالب روشن ضمیر باشعور اور لائق حضور ہوتا ہے جان لینا چاہیے کہ مرتبہ طالبی اور مرتبہ مرشدی کیا ہے طالب و مرشد مدعی اور مدع علیہ کی مثل ہوتے ہیں اور ان کے معاملات ایسے ہیں کہ جب تک معرفت قرب کی حضوری میں قدرت الہی کے قاضی کے سامنے پیشی نہ ہو اور حضور علیہ اللاط و اسلام کی مجلس شریعت میں حضوری حاصل نہ ہو حق و باطل میں تمیز نہیں ہو سکتی اور نہ ہی نفس و روح کی تشخیص ہو سکتی ہے کہ اس کے لیے دو گواہوں کی ضرورت ہے ایک گواہ علم اقرار ہے اور دوسرا علم تصدیق یہ دونوں علوم گواہی قدرت الہی کا عطیہ ہیں پس معلوم ہوا کہ مرشد کامل کی نگاہ میں عالم اور جاہل طالب برابر ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر و باطن کے دونوں علوم یعنی علم حی و قیوم اور علم رسم رسوم عالم بلا مرشد کامل کے اختیار میں ہوتے ہیں اسی طرح بے نصیب اور با نصیب طالب بھی مرشد کامل کی نگاہ میں برابر ہوتے ہیں کیونکہ اگر کوئی طالب بے نصیب ہو تو مرشد کامل اسے حبیب خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے ان سے نصیب دلوا دیتا ہے لیکن مجلس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی حضوری ایک کسوٹی ہے جہاں طالب صادق کے لیے مرتبہ صادق یعنی مرتبہ مارفت دیدار ہے اور کازب کے لیے مرتبہ کازب یعنی مرتبہ دنیائے جیفہ مردار ہے اسی طرح صادق کے لیے مرتبہ جمالیت یعنی مرتبہ مشاہدۂ حضور ہے اور کاذب کے لیے انانیت کا مرتبہ جلالیت ہے جس میں کشف و کرامات کا غرور ہے اگر صاحب نظر مرشد کامل طالب کو آفتاب توحید و معرفت کے نور کی تجلی شہرق سے نزدیک تر بھی دکھا دے تو کور چشم طالب اسے پسند نہیں کرتا اگر مرشد خود ہی نور معرفت سے اندھا ہو تو اس کا طالب ہمیشہ بے جمیت رہتا ہے اور ورد وظائف سے رجت کھا کر شور و شر میں مبتلا رہتا ہے مرشد کامل طالب صادق کو خاتمہ بالشر کے مرتبے سے نکال کر خاتمہ بال خیر کے مرتبے پر پہنچا دیتا ہے مرشد کامل طالب صادق کو تین علوم کا سبق دیتا ہے اس میں اللہ ذات سے علم الف بما علفت عطا کرتا ہے نمبر دو علماء صلف سے علم صلف سکھاتا ہے اور نمبر تین علماء خلف سے علم خلف سکھاتا ہے بعد میں طالب ان سب کو بھلا دیتا ہے اس سے اس کا وجود نور بن جاتا ہے اور وہ ہمیشہ قرب اللہ حضور کے مشاہدے میں غرق رہتا ہے اور اپنے روزے الست والے مرتبے کو پہچان کر انبیاء و اولیاء کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے اور روحی زبان سے قالو بلا پکارتا ہے اب وہ مسلمان حقیقی کہلاتا ہے جو طالب مرشد کی تلقین سے پہلے ہی دن مسلمانی کے اس مرتبے پر نہ پہنچے وہ صفے ازل میں اپنی روح کے منصب کو نہ پہچانے تو اس کا مرشد کس کام کا کہ اس کا طالب نرا حیوان رہے مرشدی و طالبی کا مرتبہ حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے کہ یہ مرتبہ سراسر عظیم اور مشاہدہ حضوری پروردگار ہے جان لے کہ اگر تو عاقل ہے تو چشم ایا سے قرب الٰہی میں مشاہدۂ حضوری حاصل کر اور ایک ہی نظر سے دونوں جہان کا نظارہ دیکھ اے طالب عالم باللہ اور اے طالب عارف ولی اللہ تو سب سے پہلے اپنے مرشد سے علم حاصل کر کہ بے علم آدمی خدا کو ہرگز نہیں پہچان سکتا چنانچہ تو علم توحید عنایت علم معرفت ہدایت علم ولایت اور علم غنایت حاصل کر مرشد کامل یہ تمام علوم طالب صادق کو ایک ہی توجہ اور ایک ہی نظر میں سکھا دیتا ہے جس سے طالب ایک ہی ساتھ میں عالم فاضل صاحب تحصیل ہو جاتا ہے اس کے بعد اسے معرفت قرب اللہ نور حضور مشاہدہ حضور محبت حضور طلب حضور لاہوت لا مکان حضور توفیق تحقیق حضور ذکر فکر الہام مذکور حضور اور معراج مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم حضور کے علوم عطا کر دیتا ہے ان جملہ علوم حضور اور قوت علم نور سے آدمی کا تمام وجود سر سے قدم تک نور بن جاتا ہے ایسا صاحب نور جب زبان و بیان کے بغیر محض علم نور حضور سے صرف ایک بار اس میں اللہ ذات پڑھتا ہے تو زندگی بھر اسے ریاضت و مجاہدے کی حاجت نہیں رہتی سب سے پہلے مرشد کامل ان جملہ علوم حضوری کی تعلیم دیتا ہے جس سے طالب تلقین و ارشاد کے لائق ہو جاتا ہے اور پھر وہ غضب و غلطی کی راہ ہرگز نہیں چلتا اور وہ غالب الایا ہو جاتا ہے مرشد کامل وہ ہے جو علم مجاہدہ کو علم مشاہدہ میں کھول دے علم ریاضت کو علم راز میں دکھا دے کیونکہ علم مجاہدہ اور علم ریاضت علم مشاہدہ اور علم راز میں آز خود اس طرح طرح ہوئے ہیں کہ جس طرح نمک توام میں یا انگارہ آگ میں یا دودھ پانی میں یا سونا کٹھالی میں یا دم روح و جان میں جس نے بھی معرفت توحید قرب اللہ حضور اور جمعیت و ہدایت فنافی اللہ کے مراتب پائے علم نور حضور ہی سے پائے اور اسی علم ہی کو اپنا وسیلہ و پیشوا اور رفیق اور رہبر با توفیق بنایا کبھی کوئی جاہل و کافر اور شرع محمدی صلی اللہ علیہ و علیہ و کا مخالف اہل بدت اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان سکا بیت علم باطن مکھن کی ماند ہے اور علم ظاہر دودھ کی ماند دودھ کے بغیر مکھن کہاں بنتا ہے اور پیر کے بغیر بزرگی کہاں نصیب ہوتی ہے جو طالب پیر و مرشد سے معرفتِ الہی طلب کرتا ہے وہ نیک بخت، سادت مند اور لائق توحید ہے اور وہ مرتبہ سلطان بایزید رحمتہ اللہ علیہ پر پہنچتا ہے اور جو بے پیر و بے مرشد ہے وہ شیطان کا طالب و مرید ہے کامل مرشد کی پہچان کیا ہے کامل مرشد تصورے اس میں اللہ ذات کی ایک ہی نظر سے طالب صادق کے ساتوں اندام کو یعنی سر سے لے کر قدم تک اس کے سارے وجود کو نور بنا دیتا ہے اور تصور اس میں اللہ ذات کی توجہ سے اسے مشاہدہ حضور کرا دیتا ہے جس مرشد سے طالب اللہ کو پہلے ہی روز حضوری مشاہدہ کا مرتبہ نصیب نہ ہو وہ مرشد ناقص و نلائق ہے اور اس سے ارشاد جاری نہیں ہوتا حضوری مشاہدہ کے کئی طریقے ہیں ذکر فکر کے ذریعے حضوری مشاہدہ اور ہے اور قرب الہی سے آنے جانے والے الہامی پیغامات کی حضوری کا مشاہدہ اور ہے فنائے نفس و شرف لقاء و فی اللہ با خدا کی حضوری کا مشاہدہ اور ہے اور مجلس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و وسلم کی حضوری کا مشاہدہ اور ہے فقیر کامل ان جملہ حضوریات کے مشاہدے کا علم طالب اللہ کو حاضرات اس میں اللہ ذات کی تحقیق سے ایک ہی ساتھ میں کھول کر دکھا دیتا ہے آیات قرآن و حدیث کے جملہ علوم کو جو شرف و عزت حاصل ہے وہ اس میں اللہ ذات سے ہے اور انبیاء و اولیاء و غوث و کتب و درویش فقرا نے جو مراتب بھی پائے اس میں اللہ ذات ہی سے پائے بیت اپنے جسم کو اس میں اللہ ذات میں فنا کر دے تاکہ تو عارف خدا بن کر حیات جاوداں حاصل کر لے کل وجز جز کے یہ جملہ مراتب حاصل کرنا اور واصل بحق ہونا مشق وجودیہ ہی سے ممکن ہے مشکی وجودیہ میں وجود پر بذریہ تفکر اس میں اللہ ذات لکھا جاتا ہے جس سے طالب کے وجود میں اس میں اللہ ذات کے ہر ایک حرف سے تجلی پیدا ہوتی ہے جو طالب کو یک دم معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے مرتبے پر پہنچا دیتی ہے اور طالب غنی و یحتاج ہو جاتا ہے اور وہ مرتبہ غنائت اکثیر کیمیا سے فقیر کامل کیمیا گر اور مرتبہ ہدایت اکسیر سے بحرو بر کا مالک کیمیا نظر ولی اللہ ہو جاتا ہے مرشد کامل پر فرض ہے کہ وہ طالب صادق کو یہ دونوں علوم ایک ہی ساتھ میں عطا کر دے سن طالب دو قسم کے ہوتے ہیں ایک شہباز کے بچے کی ماند ہوتا ہے اور وہ طالب دیدار ہوتا ہے کہ اس کی غذا ہی دیدار ہوتی ہے اور مرشد کامل دیدار بخش ہوتا ہے دوسرا چیل کے بچے کی مانند ہوتا ہے جو مردار کی طلب میں غرق رہتا ہے کہ اس کی غذا ہی جیفہ مردار ہوتی ہے اور مرشد ناقص مردار بخش ہوتا ہے جان لے کے آدمی کو جو عزت شرف قرب حضوری جمیت معرفت اور لقا حاصل ہوتا ہے وہ برکتِ نفس سے حاصل ہوتا ہے جو شخص نفس کا گلہ کرتا ہے وہ نا مرد ہے کیونکہ نفس سے مطمئنہ نور ہے عارف فقیر ہمیشہ دیدار حضور سے مشرف رہتا ہے نفس چار قسم کے ہوتے ہیں کافر کا نفس کافر ہوتا ہے منافق کا نفس منافق مسلمان کا نفس مسلمان اور مومن کا نفس مومن ہوتا ہے فرمانِ حق تالا ہے اللہ تعالی کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا نفس نافرمان فرمان کو قرب و دیدار الٰی کے ذریعے ہی زیر فرمان لایا جا سکتا ہے یہ نفس جب ایک بار دیدار پروردگار سے مشرف ہو جاتا ہے تو پھر عمر بھر کے لیے زینت دنیا زینت اقبا اور حور و قصور و بھیشت کی لذات سے بیزار و دست پردار ہو جاتا ہے اور ان سے ہزار بار توبہ استغفار کرتا ہے ابیات تمام لذات سے بہتر لذت لذت دیدار ہے اس کے مقابلے میں لذت دنیا کی وقت ہی کیا ہے کہ وہ تو بے بقا ہے الہی مجھے لذت دیدار سے مشرف فرما دے کہ یہ بہترین انعام ہے لوگ اس سے ڈرتے ہیں لیکن میں اس کا طالب ہوں میں طالب دیدار میں تیری طرف متوجہ ہوں الہی تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں تیرے روبرو ہوں جو تجھے دیکھ لیتا ہے وہ تیری معرفت اور توحید و وصال سے مشرف ہو کر لازوال ہو جاتا ہے جو شخص توفیق باطنی قرب و معرفت حضوری اور انوار دیدار الہی کی راہ جان لیتا ہے وہ ایک ہی دم میں اور ایک ہی قدم پر اپنے طالب کو قرب و معرفت حضوری اور انوار دیدار الہی سے مشرف کر دیتا ہے بشرط کہ وہ لباس شریعت زیب تن کیے رہے اور ہمیشہ شریعت کی پیروی میں کوشاں رہے چاہے وہ ہر قسم کے مچرب و مرغن کھانے کھاتا رہے ہر طرح کے شربت شیریں پیتا رہے اور اطلس و ظریفت کے نفیس لباس پہنتا رہے وہ ایسے مرتبے پر فائز ہوتا ہے کہ لباس بگانہ میں ملبوس ہوتے ہوئے بھی وہ دل میں حق سے یگانہ ہوتا ہے خواہ وہ بظاہر مفلس وقت تلاش ہو کر در بدر بھیک مانگتا پھرے یہ ہیں مراتب فقیر عارف تمام کے اے احم خام بیت میں رضائے الہی کی خاطر اپنے نفس کو رسوا کرتا ہوں اور رضائے الہی ہی کی خاطر ہر در سے بھیک مانگتا ہوں اگر مشرق و مغرب کا ہر ملک قیامت تک آفات سے محفوظ ہے تو یہ محض فقرا کے قدموں کی برکت سے ہے اس لیے خلق خدا پر فقرا کا یہ حق ہے کہ اس کا ہر خاص و عام فرد فقراء کی خدمت کرتا رہے جو مرشد بے معرفت بے باطن اور بے توفیق ہے بے وہ طالبان حق کے لیے رازن شیطان ہے نہ تو ہر انسان کا وجود قرب الہی اور حضوری وصال کے لائق ہے نہ ہر پتھر بیش بہا لال سرخ ہے نہ ہر زبان پر قرآن و حدیث کی پر تاثیر تفسیر و کیل و کال ہے اور نہ ہر بوٹی لائق آزمائش کیمیا ہے نہ ہر فقیر صاحبِ سخن اور مشاہدۂ بین احوال ہے اور نہ ہر آدمی کا پیکر مثل ابو جہل جہال ہے نہ ہر درویش صاحب ولایت و صاحب نظر نگاہ ہے نہ ہر آدمی لائق صحبت خذر ہے ہزاروں میں سے کوئی ایک ہی صاحب تصرف سیم و ضر ہوتا ہے نہ ہر آدمی لائق بادشاہی ہے نہ ہر دل خزینہ اصرار الٰی ہے نہ ہر ایک کے لیے مراتب فخر ہیں نہ ہر کوئی نفس پر امیر ہے اور نہ ہر دل روشن ضمیر ہے سن وہ کون سا علم ہے کہ جس سے عرش طالب اللہ کے قدموں میں آ جاتا ہے اور طالب اللہ لاہوت لا مکان میں ساکن ہو کر چشم ایاں سے وہاں کا مشاہدہ کرتا ہے یہ دولت عظما اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم کی حضوری اور مرتبہ لقا اللہ فنافی اللہ استغراق فی انوار توحید اور دیدار پروردگار پہلے ہی دن تصورے اس میں اللہ ذات کی مشق وجودیہ سے حاصل ہو جاتے ہیں کیونکہ تصور اس میں اللہ ذات کی مشق وجودیہ کرنے والا ایسا عاشق معشوق عارف مابود قاتل نفس یہود قاتب مرکوم اجسام کتاب اور کاتب بے حجاب ہوتا ہے جو رات دن آتشِ عشق میں اپنی جان کو کباب بنائے رکھتا ہے جو شخص تصور اس میں اللہ ذات کے اس عین العلم و قیوم کو پڑھ لیتا ہے وہ ہر قسم کے رسمی و رواجی علوم کو بھلا دیتا ہے اور دونوں جہان کی آرزوؤں سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے وہ عین دیکھتا ہے عین کہتا ہے عین سنتا ہے اور عین پاتا ہے جو شخص پا لیتا ہے وہ علم عین کو اپنا رفیق و پیشوا بنا لیتا ہے یہ مرتبہ توفیق ہے فرمان حق تالا ہے اور مجھے اس کی توفیق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل ہے توفیق قدرت الہی کا ایک نور ہے قرب الہی کی یہ توفیق جب وجود کے اندر آتی ہے تو اس کی طاقت سے وجود کے اندر صورت نفس صورت قلب، صورت روح اور صورت سر کی چاروں صورتیں اہل توفیق سے ہم کلام ہوتی ہیں جس کے بعد اہل توفیق حق لے لیتا ہے اور ہر قسم کے باطل کو چھوڑ دیتا ہے جو شخص اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے اسے طے الفقر وحی الوجود صاحب معرفت، یحی و یومیت کہتے ہیں کیونکہ اس وقت اس کے لیے زندگی و موت ایک سونا جاگنا ایک مجاہدہ و مشاہدہ ایک گفتگو و خاموشی ایک اور خاک و سونا چاندی ایک ہو جاتے ہیں بیت میں اس شان سے دریائے وحدت میں غرق ہوا ہوں کہ مجھے ازل و ابد کی بھی خبر نہیں رہی یاد رہے کہ دوران مشاہدہ نظر معرفت توحید حق تعالی۔ اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم کی حضوری پر رہے کہ یہی اصل مقصود ہے اس کے علاوہ ہر مرتبہ دوری و رسوائی کا مرتبہ ہے ان دونوں مراتب میں اللہ تعالیٰ کی رضا و محبت کی تکمیل ہے جیسا کہ فرمان حق تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں نور حضور کا یہ خاصہ لا مکان میں پایا جاتا ہے عارف بلا فقیر جب لا مکان میں پہنچتا ہے تو دونوں جہان اسے مچھر کے پر جیسے بے وقت نظر آتے ہیں پس معلوم ہوا کہ سالک سلوک میں قبض وسط سکر اور سہو و سلب کی آفات پائی جاتی ہیں جب کہ مرتبہ قرب الہی میں تو نفس و قلب و روح سے بھی علیحدگی ہو جاتی ہے فقیر کو راہ سلک سلوک اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اسے تو پہلے ہی روز سے مشاہدہ حضوری الہا حاصل ہوتا ہے پس معلوم ہوا کہ الہام و پیغام کا حجاب اسے لاحق ہوتا ہے جو معرفت حضوری میں خام ہو مگر قادری فقیر کے تو دونوں جہان میں تمام جن و انس و فرشتے قیدی و غلام ہوتے ہیں کافر و منافق و غافل اسے کان کھول کر سن لیں ماں علینہ ال البلاق المبین